آج چودہ سو پینتیس ہجری جمعہ داثانیہ کی پہلی تاریخ ہے جمعہ داثانیہ کی پہلی تاریخ کی مناسبت سے ہمارا آج پہلا درس ہے ہمارے سامنے استاذ ابو مصعب سوری حفظہ اللہ تعالی کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ پڑھی ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے ہم ایک دوسرے کو اخلاص کی تلقین کرتے ہیں کہ ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں کہ اس کتاب کا درس یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور مسلمان امت کی اصلاح کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے ثواب دے اسی طرح ہمارے استاذ ابو مصعب سوری حفظہ اللہ کو بھی اجر و ثواب آتا فرمائے اور ان کو رہائی بھی آتا فرمائے کتاب <تصفح> کا مختصر سا تعارف ضروری ہے اس کتاب کا <تصفح> لقب ہے اختر کہ دنیا کی سب سے خطرناک کتاب یہ لقب کفار نے اس کتاب کو دیا ہے آج بھی آپ اگر نیٹ پر اس کتاب کا نام لکھ کر تلاش کریں تو اس کتاب <تصفح> پر بہت ساری تنقیدیں آپ کو مل جائیں گی کفار کی طرف سے یہود و نصارہ کی طرف سے اور ان کے ایجنٹوں اور نوکروں کی طرف سے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کی اہمیت کو آپ سمجھیں تو انشاءاللہ اللہ اس کتاب کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ دشمن اس کتاب سے بہت خوف زدہ ہے ولفغل ماں شہید ابھی لادا اس کتاب میں نو فصول ہیں سات فصلیں پہلے جز میں ہیں اور دو فصلیں دوسرے جز میں ہیں پہلے جز میں حق و باطل کے درمیان جو قائم ہے اس کی جڑیں بیان کی گئی ہیں اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں اور تاریخ بیان کی گئی ہے کہ قابل سے بش تک مسلمانوں اور کفار کی تاریخ کیا رہی ہے کابل نے حابل کو کہا تھا لاخت تو وہ کام آج بھی جاری ہے بش اور اوباما وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لقت کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے تیسری بات تجربوں کا ذکر ہے کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں وہ کیسے تجربات تھے کس حد تک کامیاب رہے اور کس حد تک ناکام رہے آیا مقاصد حاصل ہوئے یا نہیں حاصل ہوئے یہ پہلے جز کا مختصر ترین تعارف ہے اور دوسرے جز میں دعوت ہے جہاد کی پہلی بات دوسری بات منحج ہے کہ ہمارا پروگرام کیا ہونا چاہیے عالمی جہاد میں تیسری بات طریقہ کہ جنگ کا طریقہ کیا ہوگا اپنے آپ کو بنانے کا طریقہ اور کفار سے لڑنے کا طریقہ اپنے آپ کی اصلاح و تربیت کیسے ہوگی اور کو کی اسلام و تربیت کیسے ہوگی ان تمام باتوں کا تذکرہ دوسرے حصے میں ہے اصل میں تو اس کتاب کا جو مغز ہے وہ دوسرا حصہ ہے پہلے حصے میں تو تاریخ اور تجربات کا ذکر ہے اور ظاہر سی بات ہے تاریخ و للانسان انسان تاریخ جو ہے وہ انسان کے لیے ایک آئینہ ہے تاریخ انسان کو آئینہ دکھاتی ہے کہ یہ دیکھو اپنا چہرہ اس کے اندر تو اس حیثیت سے پہلا حصہ بھی بہت ضروری ہے لیکن پہلا حصہ جو ہے وہ فقط نظری آتی ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ کافی حد تک عملی ہے بہرحال یہ کتاب آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے دعوت المقامہ ال اسلامیہ العالمیہ یہ کتاب کا نام ہے یعنی عالمی اسلامی جنگ یا جہاد یا کشمکش کی دعوت اور یہ دعوت کس کو دی جا رہی ہے مجھے آپ کو اور پوری امت کو اس کتاب کے نام کے ان الفاظ پر آپ غور کریں تو آپ اس کتاب کے مقصد کو سمجھ جائیں گے یعنی عالمی فکر اور عالمی جہاد کی دعوت ہے اس سے وطن پرس، قوم پرس یہ سب نکل جاتے ہیں اسلام کے جنڈ تلے جو جہاد کرنا چاہتا ہے یہ کتاب ان کے لیے ہے. یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے الحمد اور ہر ایسے انسان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور الحمدللہ پوری امت اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے مقاومہ مقاومہ کا مطلب عربی میں مقابلہ کرنا جنگ کرنا اور زور آزمائی کرنا اس کو مقاومہ کہا جاتا ہے دعوت دعوت ہے کہ آپ کو اس کی طرف بلایا جا رہا ہے استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ کا مختصر سا تعارف بھی ہونا چاہیے تاکہ معلف کی پہچان تو ہو تو مختصر سا تعارف یہ ہے کہ استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ عمر عبد الحکیم ان کا نام ہے اس نام سے بھی یہ مشہور رہے ہیں انیس سو اسی سے دو ہزار چار تک یہ جہاد کے میدان میں رہے ہیں گویا کہ پچیس سال پر محیط ان کا تجربہ ہے عسکری سیاسی اقتصادی استخباراتی ثقافتی تعلیمی ہر اعتبار سے مجاہدین کی انہوں نے خدمت کی ہے مختلف تنظیموں میں رہے ہیں اور انیس سو نوے میں عراق پر امریکی حملے اور نیو ورلڈ آرڈر یعنی نئے عالمی نظام کے اعلان کے بعد ان کی فکر میں ان کی سوچ میں ہلچل پیدا ہوئی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ علاقائی تاغتوں کے خلاف لڑنے کے بجائے ہمیں سب سے بڑے تاغوت امریکہ کے خلاف لڑنا چاہیے اور اس فکر پر یہ بحث و مناظرہ کرتے رہے حتیٰ کہ شیخ اسامہ بلدین رحمہ اللہ نے جہاد کا اعلان کیا عالمی جہاد کا تو ان کے ہم فکر رہے ان کے ساتھ کام کرتے رہے لیکن کبھی بھی وہ ان کی تنظیم کے رکن نہیں تھے انیس ستانوے سے دو ہزار تک سرب مساف سوری نے مسودہ تیار کیا پھر 11 ستمبر کی کارروائی کے بعد دو ہزار ایک میں جب عمارت اسلامیہ کا سکوت ہو گیا تو در بدری کے ایام میں یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں ان ایام میں انہوں نے اس کتاب کو تباعت کے لئے پیش کیا تو یہ جو نسخہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے یہ ظلقاد 1425 سو ہجری دسمبر 2004 کا نسخہ ہے اس کے بعد اگر چست نے یہ سوچا تھا کہ اگلے سال یعنی 2005 میں اس نسخے کی مزید تصیاحات اور اصلاحات کروں گا لیکن قدر اللہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہی تھی اس بندے کے لیے کہ یہ پاکستان کے غدار اور خائن نظام کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور امریکہ کے حوالے کیے گئے اس شخص کے سر کی قیمت پانچ ملین امریکی ڈالر ہے اب اللہ عالم کون سے جیل میں ہیں ہر قسم کی باتیں ہیں کوئی کہتا ہے کہ وہ سوریا کے حوالے کیے گئے ہیں کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ امریکہ ہی کے خفیہ عقوبت خانوں میں ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ہم ابو مصعب سوری حفظہ اللہ کا کیا تعارف کرائیں گے شیخ ایمن بواہری حفظہ اللہ نے جو ان کا تعارف کروایا ہے اس کو ہم ایک بار سن لیتے ہیں یہ ہمارے سامنے شیخ شیخماحر حفظہ اللہ کی کتاب التبریہ ہے اس کتاب میں شیخ نے علماء جہاد کا تذکرہ فرمایا ہے اس تذکرے کے اخیر میں شیخ نے استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے الصادق الصدوق سچا اور مخلص بھائی اشیخ ابو مصعب السوری الله اصر الله ان کو رہائی دے ادا المجاہد الماجر المرابط المر السياسي الكاتب صاحب القلم سیال الصريح السدوق المیر بال معروف و نہ ہی عنل منکر و یہ ان کی صفات ہیں کہ وہ داعی ہیں مہاجر ہیں مجاہد ہیں مرابط ہیں سیاسی تاریخ شناس ہیں بہترین معلف ہیں اور سیال قلم کے مالک ہیں صاف ستھری بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں امر بالمعروف کرنے والے نہیں عانل منکر کرنے والے ہیں اور سرکشوں کے تواغیت کے حلق کے کانٹے ہیں انہوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی روس کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے پھر افغانستان میں عمارت اسلامیہ کے قیام کے بعد پھر انہوں نے ہجرت کی افغانستان کی طرف دونوں مرحلوں میں اللہ تعالی نے ان کو علم اور عمل کا شرف جمع کر کے دیا ایک ہی وقت میں وہ علم کی خدمت بھی کر رہے تھے اور جہاد کے میدان میں بھی لڑ رہے تھے فدر وخاض و انہوں نے لوگوں کی تربیت بھی کروائی ہیں اور جنگوں میں بھی شریک ہوئے ہیں وحاضر ودرس تعلیفات بھی کی ہیں خطبات بھی دیے ہیں اور اسباق بھی پڑھائے ہیں قبض علیہ قلع سعید مشرف پاکستان ان کو پاکستان میں مشرف کے شکاری کتوں نے پکڑا اور کفار کے حوالے کر دیا وہ انتاج مؤفور ان مبارک ان ان کی تالیفات بہت زیادہ ہیں مبارک ہیں اور وافر مقدار میں ہیں اور ان کے بہت زیادہ تالیفات میں سے دو کتابیں بہت مشہور ہیں ا الجهادیہ فی سوریہ سوریا میں جہادی تجربہ وہ اور وہ دعوت المقامہ الاسلامی اس کتاب کا تذکرہ ہے ان کی بہت ساری کتابوں میں سے یہ دو کتابیں بہت مشہور ہیں تو یہ تذکرہ تھا بڑو کی طرف سے بڑو کا کتاب کو استاذ نے سورہ آل عمران کی 193, 194 اور 195 نمبر کی آیتوں سے شروع کیا ہے عَعُوذِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ ان آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ پس ہم ایمان لائے ربنا بنا لنا دنوں بنا اے ہمارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر وہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر وتوفنا توفنا الابرار ابرار اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جمع کر مبنا و آتی نام وطنا رسولک ولا تخذیاما ان نق اللہ تخلیف المیاد اے ہمارے پروردگار اور ہمیں وہ عطا کر جو آپ نے اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ پس ان کی دعا ان کے رب نے قبول کی انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثہ کہ میں تم میں سے کسی بھی کام کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا من ذکر و انثہ مرد ہو یا عورت بعضکم من بعض تمہارے بعض بعض سے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہو فلین حاجر اخرجوم من دیا رحیم وہ اضوفی تو جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ان کو میری راہ میں تکلیف دی گئی وہ قاتل وہ اور انہوں نے قطال کیا اور وہ قتل کیے گئے شہید کیے گئے لو کا فرن سات اللہ تعالی وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں ضرور بضرور ان کے گناہوں کو معاف کروں گا ولا اد خلن اور ضرور بضرور ان کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا تجری من تحت انہار کہ ان کے نیچے سے نہرے بہتی ہوں گی ثوابا من عند یہ اللہ, اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہے بدلا ہے اللہ عند حسن الثواب اور اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے دوسرے نمبر پر استاد نے ابو صالبہ خوشنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پیش کی ہے جو امام ابو داود اور امام ترمزی رحم اللہ نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہے ابو صالبہ خوشنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا انفسکم لَا مَن <دَيْتُم> کہ ایمان والو تم لوگ اپنی فکر کرو تم میں سے ہر کوئی اپنی فکر کرے اپنا خیال کرے اگر تم لوگ راہ ہدایت پر رہو تو کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ اس کا مطلب تو یہ کہ دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو ہدایت پا چکے ہیں تو کسی کی گمراہی سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی اتنی بالمعروف معروف وطن ون کہ اس آیت کی اصل تفسیر یوں ہے یہ قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے اور تفسیر بھی وہ خود فرما رہے ہیں تفسیر یوں ہے کہ بل اتنی بالمعروف بلکہ تم لوگ ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم کرتے رہو وطنا عن المنکر اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے رہو حتہ ادارہ متان حتیہ کے جب تم دیکھو کہ کنجوسی کی اطاعت کی جا رہی ہے وہ ہو متبان اور خواہش کی اتباع کی جا رہی ہے وہ دنیا اور دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے وہ ایجاب کلائی برائی ہی اور ہر مشورہ دینے والا اپنی ہی رائے کو بہتر سمجھتا ہے فعال ہی کبھی خاص ان حالات میں تم اپنے آپ کے ساتھ مشغول رہو وہ داآن کا امر العوام اور عام لوگوں کے کام کو تم چھوڑ دو فنورا کم ایام صبر اس لیے کہ تم لوگوں کے بعد صبر کے ایام ہیں صبر کا زمانہ آنے والا ہے آزمائشوں کا زمانہ آنے والا ہے صبر فی ہن مفل القبد اس زمانے میں دین پر صبر کرنا دین پر استقامت کرنا اس زمانے میں دین پر صبر کرنا دین پر ثابت قدم رہنا بالکل ایسا ہے جیسے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا للام لفی ہن اجر حمسین اس زمانے میں کام کرنے والے کو پچاس آدمیوں کا ثواب ملے گا اب اسالبہ خوشینی رد اللہ عنہ فرماتے ہیں قلتو یا رسول اللہ اجر خمسین منہم کہ ان میں سے پچاس آدمیوں کا اجر ملے گا عجر خمسین من کم کہ تم میں سے پچاس آدمیوں کا اجر اس کو ملے گا ان فتنوں کے اور آزمائشوں کے زمانے میں جو پرستی دکھائے گا اور دین کے لئے کام کرے گا اس کو صحابہ جیسے پچاس آدمیوں کا اجر ملے گا یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس زمانے کے مجاہدین کے لیے میں اس فضیلت کو آسان طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں آپ آسان اس میں کہ آپ ایک ایسی بستی میں رہتے ہیں جس میں بجلی ہے اور اس میں مثال کے طور پر پچاس گرانے رہتے ہیں لیکن بجلی کا بل کوئی بھی نہیں دیتا اور پوری بستی کا بل جو ہے وہ آپ ادا کرتے ہیں اور لوگ آپ کو بدو بھی کہتے ہیں تو اب آپ خود بتائیں کہ آپ کا کیا حال ہوگا کہ پچاس آدمیوں کا بوجھ بھی آپ کے اوپر ہے اور پھر لوگوں کے اعتراضات اور ملامتوں اور تنقیدوں کا نشانہ بھی آپ ہیں تو آپ کا اجر تو ظاہر سی بات ہے زیادہ ہوگا نا بالکل یہی حالت میرے بھائیو اس وقت آپ امت کے اندر دیکھ سکتے ہیں کیا اس زمانے میں کوئی بھی شخص جس کو تھوڑا سا بھی شریعت کا علم ہو اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ جہاد فرض آئن ہے نہیں بھائی کفار آپ کے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں ناوز ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں تک کے ساتھ دسترازی کر رہے ہیں جہاد کے عین ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن پوری بستی جہاد نہیں کرتی پورا علاقہ جہاد سے دور ہے آپ ایک ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں اور جہاد کے میدان میں گھوم رہے ہیں گویا کہ آپ پوری بستی کا بل اکیلا ادا کر رہے ہیں آپ کو سب بدو بھی کہتے ہیں بے وقوف بھی کہتے ہیں دوست تو بہت کچھ کہتے ہیں اور دشمن آپ کو دہشت گرد کہتا ہے قاتل کہتا ہے لٹیرا کہتا ہے ڈاکو کہتا ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو اب آپ خود بتائیں کہ آپ کا اجر زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا اور صحابۂ کرام اجر کیوں ان کو ملتا ہے اس لیے کہ صحابہ کرام نے بھی غربت کے زمانے میں اس وقت جب کہ یہ دین اجنبی تھا اس دین کے جھنڈے کو اٹھایا تھا بالکل اسی طرح اس غربت کے زمانے میں اس اجنبیت کے زمانے میں جو حضرات اس دین کے جنڈے کو اٹھائیں گے ان کو ان صحابہ کی طرح پچاس صحابیوں کا اجر ملے گا اب مثال کے طور پر میں اپنی برمی قوم کی مثال دوں گا اس کے کہ دوسروں کی مثال دوں گا تو وہ ناراض ہوں گے تو مثال اپنی دیتا ہوں تقریباً پاکستان میں اس وقت برمی قوم کی تعداد دس لاکھ ہے ہاں؟ کے قریب دو یہ دو صاحب کہتے ہیں کہ بیس لاکھ ہے پھر تو معاملہ اور بھی زیادہ خراب ہے واللہ عالم اگر اس قوم کی تعداد پاکستان کے اندر صرف بیس لاکھ ہے تو اب آپ فیصد نکالے مجاہدین کی تعداد کتنی ہے چلو مجاہدین کی تعداد بھی ہم بیس کر دیتے ہیں گویا کہ یہ جو مجاہد یہاں آیا ہوا ہے جہاد کے میدان میں اعتراضات تنقیدوں ملامتوں کا جو نشانہ ہے شب و روز وہ کتنے آدمیوں کا بل ادا کر رہا ہے میرے بھائیو ایک لاکھ برمی روہنگا مسلمانوں کا بل وہ ایک آدمی ادا کر رہا ہے تو ظاہر سی بات اس کا جر زیادہ ہوگا نا کام بھی کر رہا ہے وہ ان سب بستی والوں کے بجلی کا بل بھی وہ ادا کرتا ہے گالیاں بھی سنتا ہے کہ دیکھو بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے تم بھی مت دیا کرو ہم بھی نہیں دیتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں بلا ادا کروں گا یہ اس وقت ہے جب کوئی مسلمان ملک ہو کوئی اسلامی حکومت قائم ہو میں اس کی مثال دے رہا ہوں پاکستان کی مثال نہیں دے رہا ہوں تو اب یہ جو مجاہد ہے ایک لاکھ افراد کی طرف سے وہ فرض ادا کر رہا ہے جو کہ ان میں سے ہر ایک پر فرض تھا ہر ایک پر اس طرح فرض ہے جس طرح نماز اور روزہ فرض ہے واللہ عالم یہی وجہ ہے کہ ان اجنبی ان غریب مہاجروں اور مجاہدوں کا اجر اس لیے زیادہ ہے واللہ عالم اللہ تعالی ہمیں اس اجر سے محروم نہ فرمائے اور ہمارے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں کو اللہ تعالی اس اجر کا مستحق بنائے اور ان کو جہاد کے میدان میں لائے ایک دوسرا نقطہ جو دین پر ثابت قدمی کو انگارہ پکڑنے کی تشبیح سے متعلق ہے تو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو انگارے سے تشبیح دی ہے کہ اس وقت دین کو پکڑنا ایسے ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا تو اب یہ ہے کہ آپ آپ کے ہاتھ پر انگارہ ہے تو آپ کا ہاتھ تو جلے گا نا اور چھوڑ دیں گے تو نہیں چھوڑ دیں گے تو ناوز بلّہ آپ تو مرتب بن جائیں گے یعنی دین کو انگارے سے تسوی دی گئی ہے نا اب یہ دین جو ہے انگارے کی طرح آپ کے ہاتھ پر پڑا ہوا ہے آپ کے ہاتھ پر ہوگا تو جلائے گا آپ کو اور چھوڑ دیں گے تو نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں گے دین سے رہ جائیں گے تو پھر تو مرتد ہو جائیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو گزارش یہ ہے کہ جلتے رہنے پر صبر کرنا ضروری ہے کہ ہمارا ہاتھ جلتا رہے ہماری زندگیاں جلتی رہیں اور ہماری زندگیاں قربان ہوتی رہیں سو ہوتی رہیں لیکن دین کو چھوڑا نہیں جا سکتا تو اس لیے میرے بھائیوں اس وقت جو قربانیاں مجاہدین دے رہے ہیں مسلمان دے رہے ہیں پوری امت دے رہی ہے دین کی وجہ سے یہ ضروری ہے اگر ہم اس وجہ سے انگارے کو پھینک دے کے ہاتھ جل رہا ہے پھر تو اس سے بڑی اور کوئی مصیبت نہیں ہے ہاتھ تو جلے گا لیکن دین کی حفاظت ضروری ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ درس کی ابتدا ہم نے کر لی ہے آج جو مادانیہ کی پہلی تاریخ ہے انشاء اللہ اس درس کو جاری رکھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عالمی جہاد کا حصہ بنائے اور پوری دنیا میں جہاد کی دعوت کو لے کر اٹھنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے اور ہماری پوری امت کو جس طرح ملت کفر جمع ہے اسی طرح ملت اسلام کو بھی جمع ہو کر کفار کے خلاف لڑنے کی توفیق خطہ فرمائے و صلی اللہ علیہ سیدین و حبیبینا محمد والب وبارک وسلم جزاکم اللہ خیرا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ